جز ایک سورہ الفاتحہ نام اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم ہے زمانۂ نزول یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ الق سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں مضمون دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے اور اسی صورت میں کرتا ہے جب کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے طالب حق کسی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خدا عالم ہے اسی لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالی نے بندوں کو سکھائی ہے تاکہ وہ اپنی طرف سے اس کو ایک عرض داشت کی صورت میں اپنے رب کے حضور پیش کریں رب کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے ایک مالک اور آقا دو پالنے اور پرورش کرنے والا خبر اور نگہبانی کرنے والا اور تین فرما روا حاکم مدبر اور منتظم اللہ تعالی ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے نعبد و ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک پوجہ اور پرستش دو اطاعت اور فرما برداری تین بندگی اور غلامی الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو ماتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں بندے کی اسی دعا کا جواب یہ پورا قرآن ہے بندہ اپنے رب سے رہنمائی کی دعا کرتا ہے اور رب اس کے جواب میں یہ قرآن اسے عطا فرماتا ہے